مسلم نبی کریم <سلام> صلی اللہ وسلم نے <سلام> فرمایا <سلام> انشاری ہی و انفاری کہ جب ذوالحجہ کا چاند شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو ذوالحجہ کا چاند شروع ہونے کے بعد وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے رک جائے ابو داؤد کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کہتے حتائی غف کیا حتیٰ کہ وہ قربانی کا لے یعنی سلحجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کر قربانی ذبح ہونے تک ان لوگوں کے لیے نوقم بال وغیرہ کاٹنے پر پابندی ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے قربانی کی جن کی نیت اور ارادہ ہے امید ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا تو اس لیے جن کا قربانی کا ارادہ ہے اور وہ کوئی حجامت وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں وہ آج آج میں یہ کام کر لیں تاکہ بعد میں وہ جو دس دن ہیں وہ پابندی آرام سے پوری کر سکے سننبی داود سنن نسائی اور مسند احمد میں ابص عمر ابن امر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے قربانی کا جانور نہیں ملتا یعنی قربانی کرنے کی میرے پاس اختلاع نہیں ہے لیکن ایک دودھ والی بکری ہے تو کیا میں اسے ہی قربان کر دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا نہیں بلکہ تو یوم نحر کو دست حجاب تحفظ من کا و الفاری کا و تفسو شاربا کا و تحریف و عنا کا چار کام کا اپنے بال ناخوں کاٹ لے مونچھیں اتر لے اور زیر ناخ بال ڈھونڈ لے فتل کا تمام اضحیتی کا ہنگمبہ ہی افزا بجے تو یہ تیرے اللہ ازا وا جل کے ہاں پوری قربانی کا ثواب ہے یعنی جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے پابندی ہے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند شروع ہونے سے لے کے قربانی کرنے تاخت کو یہ ناخن بال نہ نا کاٹے جنہوں نے قربانی نہیں کرنی ان پر ناخن بال کاٹنے کی پابندی نہیں اگر وہ قربانی کا اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں تو عید کے دن وہ یہ چار کام کر لیں ناخن کاٹے سر کے بال زیر ناک بال ملے مونچھے کاٹے تو ان کو قربانی کا اجر و ثواب مل جائے گا چاہے انہوں نے عید سے تین چار دن پہلے مثلا ناخن کاٹے ہیں مجھے اتروائی ہے پانچ سات دن پہلے عید سے سلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بھی کوئی مسئلہ چلا اگر وہ عید کے دن یہ کام کریں گے ان کو اجر مل جائے گا یعنی قربانی کا اجر پانے کے لیے یہ دس دن نہ کٹوانا یہ ضروری نہیں اس کی پابندی نہیں ہے اجر پانے کے لیے پابندی یہ ہے کہ قربانی کے دن یہ چار کام کریں اور جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے عید کے دن قربانی کے بعد یہ کام کرنا ضروری نہیں پابندی ہے کہ وہ عید کا چاند نظر آنے سے لے کے قربانی ذبح ہونے تک وہ یہ کام نہ کریں ناخن بال کاٹنے والے قربانی کے بعد اگر ضرورت ہے تو ناخن کاٹ لیں بال کاٹ لیں نئی ضرورت تو نہ کریں ان کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ یہ کام کریں اور یہ پابندی قربانی ذبح ہونے تک ہے چاہے وہ عید کے پہلے دن ذبح ہو جائے قربانی چاہے عید کے دوسرے دن ہو جب تک قربانی ذبح نہیں ہوتی قربانی نہیں کرتے اتنے دیر تک یہ ان کام سے رکے رہیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے تو اللہ بم